رب ن لو اب نل تہ ملا لین اسم حمل تو آل لین ما لا وال لنا به واعف عنا بت لنا وارحمنا تم مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے پر ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا کارساز ہے پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما آمین